تو اس موضوع پہ میں نے بڑی کوشش کی کہ کال مل جائے اچھا اب یہ اس میں بقیہ ہر پروگرام میں نا آپ وہ یہ جو خود کش بم دھماتے والے ان کو تو تبدیل کریں نا یہ تو دنیا میں جا رہے ہیں ان کو برائے میل بنے کو تبدیل کریں اور جو ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں مسجدوں میں جانے کے لیے ہمارے جمعہ کی ادائیگی میں ڈر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کم از کم نا آپ اپنے پروگرام کے ذریعے ہر روز ایک میسج دیا کریں کہ خود کش بم دھماتے والے کیوں کسی کو کسی کو کسی کو یقین کریں کسی کو مسکین کریں ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ کو بالکل بتاتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ صاحب بھی اس حوالے سے بتائیں گے ورنہ تو آپ ایڈوکیٹ ہیں ماشاء اللہ آج کل تو ایڈوکیٹ جو بات کہہ دیں وہ بہت ہوتی ہے ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب افتخار بات کر رہے ہیں جی افتخار صاحب پہلے تو وہ بہت زیادہ آپ کو مبارکباد کے جو آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں بہت اچھا پیش کر رہے ہیں بہت شکریہ بڑی نواز اور یہ جو مفتی صاحبان ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ جواب دے رہے ہیں جی جی ایکچولی میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ شرک کسے کہتے ہیں اور ہمارے جو روز مرہ جو کافی جو کام ہو رہے ہیں آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے جو بھی کوئی کام ایسا ہوتا ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اب تو اتنا ڈر لگنے لگ گیا کہ انسان پکوڑا کھا رہا ہوگا تو کہیں سے آواز آ جائے گی یہ پکوڑا کھانا بھی شرک ہے یعنی کوئی فوج ہو جاتا ہے تو بندہ بھی کام کرتا تو وہ کہتے ہیں یہ شرک کر رہا ہے کوئی نماز پر نہیں جا رہا ہے یا وہ کہتا ہے بندہ یہ شرک کر رہا ہے تو اس پہ ذرا تفصیل جو ہے نا وہ جی بالکل آپ کو انشاءاللہ تفصیل طور پر اور دوسرے میری آپ سے یہ ہے کہ آپ کی برائے مہربانی کہ جو بار بار آپ کہتے ہیں مختصر سے وقفے لے کے ہم آپ ہی آتے ہیں اس پہ ذرا وہ وقفے جو ہے یہ کم کر دی اچھا مطلب ہم زیادہ وقفے لیتے ہیں مختصر مختصر لے لیا کرتے کالا اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی میرے نام دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کل مفتی محمد اکمل صاحب نے کہا تھا کہ چراغ سے مرا دے لیا گیا ہے کہ میں تقسیم بتا دوں کہ چراغ کس نیت سے جلایا جا رہا ہے اچھا تو وہ نیت یہ تھی کہ میں پھر ان سے پوچھا تھا یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے آئے تھے تو پھر ہم بھی کر رہے ہیں اچھا اور جھولے یعنی کہ منت مانتے وہاں پر اور جھولے چاندی کے چڑھانا اور چاندی کے چراغ کرانا مطلب ایسی پاس ہنستی ہیں غوث اعظم ایسی چیزیں ان سے منسوخ کرنا کیا یہ صحیح ہے یا یہ شرک ہے اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ کل آپ کے پروگرام کے اندر مزارات کو بہت پروموٹ کیا گیا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار اچھا دیکھا ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ کے مزارات پر بہت زیادہ ہندو بھی آتے ہیں تو وہاں پر تیل وغیرہ ہوتا ہے چراغ ہوتے ہیں مہندی ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے دم کی ہوئی اگر بچیاں ہوتی ہیں हुँ. تو یہ سب چیزیں وہ بھی کرتے ہیں और اور بہت سارے انڈین के کے اوپر ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ مزارات پر جاتے ہیں हुँ. اور بابا کے उनका آن, ان کا بچہ جیسے गया ہو گیا اس کو شفا ہو گئی یا وہ زندہ ہو گیا हुँ. تو یہ چیز کیا ہے یہ ہم ہمارے ہم اپنے مزارات کے ذریعے یہ بھی تو پروموٹ کر رہے ہیں نا کہ ہم دوسروں کو اس طرف راحب کر غیر اللہ یعنی ہمارے اولیاء اللہ کی ہم بیٹ بھی خود کروا رہے ہیں کہ اتنی پانچ ہستیوں کو ہم اس طریقے سے کہ ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ دوسرا ان سے طلب کرنے لگ جاتا ہے تو یہ بھی تو شیخ اس بارے میں تھوڑا سا تفصیل کے جاننا پتا جی ہاں بالکل اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور آج کا ٹاپک بھی یہی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی مزارات پر جانے کے سے پروموٹ. جانے کے لیے تو پروموٹ کیا گیا تھا لیکن وہاں ہونے والے ایسے کاموں اور بدات کے لیے تو سختی سے مفتیان عل کرام نے مذمت فرمائی تھی آپ کو اگر یاد ہو اور مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے اللہ رب العزت کے لیے کسی سمت کا تعین کرنا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے یہ کہنا کہ دوست ہوگا جیسے مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی دی ہے پر آپ نے شاہ فرمایا تھا میں چند کلمات مزید اث کر دیتا ہوں دیکھیں جو چیز جگہ میں ہوتی ہے وہ جسم ضرور ہوتی ہے جسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے اسے جسم کہتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ میں موجود مانیں تو اس کی جسمانیت کے بھی قائل ہوں گے جب جسمانیت کے قائل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے قابل تقسیم ہونے کے بھی قائل ہو جائیں گے اور یہ چیز کفر بہت... تک ہمیں لے جائے گی اس لیے اس قسم کا جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے بلکہ محتاط جملہ وہی ہے جو ہم نے پہلے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے گھیراؤ کیے ہوئے صحیح. اور علم کے اعتبار سے گھراؤ کا مطلب کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے قدرت کے اعتبار سے گھراؤ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ہر قسم کا تصرف کرنے میں آزاد ہے کوئی پابندی نہیں کسی کو مارے کسی کو پیدا کرے کسی کو تبدیل کرے کسی کو چھوٹا کرے بڑا کرے سب کا اس کو اختیار ہے بس اتنا تصور رکھنا چاہیے صحیح یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کو کوئی چیز کیا اللہ بھی کوئی چیز ہے مطلب یہ بات پتا چلی اللہ بھی کوئی شہ ہے ایسا جملہ کہہ دینا یہ ٹھیک ہے یہ جی نہیں یہ قرآن حکیم میں یہ بات مفتی صاحب نے آیا پڑی لائسا کا مثل یہ چھ انہیں کہ اس کی مسل کوئی چھ نہیں ہے تو اب یہاں پہ چھ یا کسی چھ کی مثل مسل چیز کہنا چیز یا چھ ٹھیک تو یہ اس طریقے سے چیز کے اطلاق اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی تعریف کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوساف ذکر کیے گئے اسماء الحسنہ ذکر کیے گئے ان عصما الحسنہ سے پکارا جائے اللہ تبارک اور اسی اعتبار اور اسی اعتبار سے تعارف بیان کیا جائے صحیح مفتی صاحب ہم نے ذات کے حوالے سے یہ ڈسکشن اللہ رب العزت کی ذات اس کے وجود کے حوالے سے ڈسکشن کی میں چاہتا ہوں کہ کچھ ناظرین ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہوگا تو اگر اس کو مختصر سے خلاصے کے طور پر کہ ایک مسلمان بچنا چاہیے بچنا چاہیے اگر اس کا خلاصہ آپ بیان فرما دیجیے یہاں خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے بارے میں غور کرنے سے منع فرمایا ٹھیک اور اس لیے منع فرمایا کہ اللہ تعالی کی ذات ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتی ہے ٹھیک کیونکہ عقل کسی شے کا تصور کرتی ہے یا تو اس کو دیکھنے کے بعد یا اس کی کسی نذیر کے بارے میں ہم پلہ کے بارے میں تفصیل سننے کے بعد یا کسی کے خبر دینے کے بعد یعنی تفصیل خبر اس کی ذات کے بارے میں کوئی بیان کی ہو اس کی صورت ایسی آنکھیں ایسی کان ایسے معذ اللہ یوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں لہذا ایک مسلمان کو صرف ذات بار تعلیٰ کے بارے میں یہ تصور رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب کہ وہ ہر شے کا علم جانتا ہے ہر شے کو جانتا ہے اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں ہر قسم کا تصرف کرنے پر قدرت رکھتا ہے so, کوئی تصور قائم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے so, اللہ کی ذات کے بارے میں یوں سوچنا شروع کر دینا وہ کس صورت کا ہوگا اس کا جسم کیسے ہوگا وہ کس جگہ پر ہے so, ان سب کو منع کیا گیا so, اور یہ ذات بارت اعلیٰ کا بہت بڑا کمال ہے so, کہ پوری کائنات میں ہر قسم کا تغیر و تبدل کرنے والی وہ عظیم ذات جو اس پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے اور وہ اس کے آپ اس کائنات کی جو دلائل ہیں ان پہ غور کر کے اس ذات کی موجودگی کا احساس تو کر سکتے ہیں لیکن صح صح تصور قائم نہیں کر سکتے ہے اچھا مفتی صاحب کیا کریں ہمارا ایک اس کو المیہ کہلیں یا کیا ہے باہر طور میں نے خود دیکھا ہے کتابوں میں پرائمری مونٹیسری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کون ہے اللہ ایک ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے یعنی ایک بچے کو کیسے سمجھایا جائے گا یہ تصور اور جب بچے کے ذہن میں بچپر میں ہی ایک ذہن میں ایک تصور راسک کر دیا گیا اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ وہ اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے تو اس کو ذہن کو کس طرح سے بدلیں گے یہ تو پروگرام آج ہوا تو بہت سے لوگوں کی یہ کنفیوژن کلیئر ہو گئی ہوگی اور اس تصور کے حوالے سے صحیح چیز جان گئے ہوں گے کیسے جانے ایک بچہ مطلب بچے کو دیکھیں اتنی گہری باتیں کر بتائیں گے لازم بات اس کا ذہن قبول نہیں کر لیکن دوسری جانب جو کتابوں میں لکھا جا رہا ہے جی ہاں میں عز کرتا ہوں اس کا مسئلہ اس میں اصول یہ ہے کہ اس میں مجازی معنی مراد لیں حقیقی معنی مراد نہ لیں <تصفيق> یعنی ہم جب کسی کو سمجھاتے ہیں غیر مسلم مثلاً ہمارے پاس آتا ہے ہم اسے پہلے اس کی ذہنی سطح کے مطابق ایک اسلام کا یا اللہ کی ذات کا اس کی صفات کا تصور پیش کریں گے تاکہ اس کا ذہن اسے قبول کر لے پھر آہستہ آہستہ اس کی گہرائی کی طرف جائیں گے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین شروع فرمائی تو صرف ایک بات فرمائی کہ اللہ واحد کی عبادت کرو اور شکھ سے بچو ذات والے تعالیٰ کیا ہے اس کا کیا تصور ہے یہ صحابۂ کرام نے کوئی تفصیل معلوم نہیں کی نا نبی کریم ابتدا کوئی تفصیل بیان کی हुँ. پھر آج سے تو اس کی تفصیل کی طرف چلے हुँ. اب یہاں بس فرق یہ ہے کہ نبی کریم نے تو صرف فرمایا ذات ایک ہے ایک اللہ واحد کی عبادت کرو हुँ. یہاں پر ہم وہ جملے لکھ رہے ہیں جو شرح قابل اعتراض ہیں ची. وہ قابل اعتراض جملہ نہیں تھا یہ قابل اعتراض ہیں हुँ. لیکن اب یہاں مجبوری یہ ہے کہ ہم بچے کے ذہن میں کوئی بھی تصور نہیں ڈالیں گے हुँ. تو وہ بہت بڑے ہونے کے بعد وہ تصور قائم کرے گا صح. صح.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 آپ کی کال بڑے عرصے بعد آئی جی حضرت میں میں سوال آپ کی تیاری میں تھا موضوع بڑا دلچسپ تھا تو حضرت اکمل صاحب نے فرمایا کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی تصور کا کوئی مطلب ایسا کوئی خاکہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسا علیہ السلام کو تجری کویت کو فرمائی تھی تو کویتوں اوپر ایک نور کی شکل آئی تھی جس سے جو وہ جل کے راک ہو گیا تھا تو کیا ہم اس کو تصور خاکہ سمجھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے ہم دیدا کرنا چاہیں نماز میں یا اس کر کے ہم کوئی تصور قائم کر کے نماز یا کوئی اور عبادت کرنی چاہیں تو وہ تصور ہم نہیں قائم کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اگنور ٹھیک ہے بالکل آپ نے اچھا سوال کیا اس پر بات کریں گے کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تفریح بھائی کیا حال ہے اللہ کا کرم ہے ٹیلیویژن چل رہا ہے دوست آپ کے پیچھے ہاں جی یہ میں نے بند کر دیا جی بھیا آپ کیا حال ہے آپ کی کیسے نظر آئے اللہ کا کرم ہے اچھا تصنیف بھائی بات یہ تھی کہ مفتی صاحبان سے میرا سلام کیجیے گا جی جی تو چھوٹا سا ایک سوال تھا کل بات ہو رہی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلط وسلام نے نماز ترابی جو ہے وہ خود ادا فرمائی تو اس کے زمرے میں تھوڑا سا میں وضاحت چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے نماز ترابی خود ادا فرمائی اور اس کے بعد صحابہ کرام نے نماز ترابی کو جز بنایا چلتا رہا یہ نظام تو حضرت سیدنا احوکر صدیق رضیالان ہونے نماز ترابی ادا نہیں کی اچھا یہ ٹھیک ہے آپ کو مفتی صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے بالکل آپ کا سوال سوال بالکل کلیئر ہے سمجھ میں گیا بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب ذات کے حوالے سے عقیدہ توحید کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات کے تصور کے حوالے سے جب بات کر رہے تھے ایک بات جو میں لازمی طور پر پوچھنا چاہتا ہوں حضرت موسا علیہ السلام کے دور میں وہ شخص کی جو روایت ہمیں ملتی ہے کہ اس نے کہا کہ تم میرے پاس آ میں تیرے بال سنواروں اور تیری سرما لگاؤں اور تیری خدمت کروں تو اللہ رب العزت میں روایت میں آتا ہے کہ عزر علیہ السلام کو منع فرمایا کہ اس کو نہ کہو یہ محبت سے کہہ رہا ہے اس کو کیسے دیکھیں گے اس ذات کے تصور کے دیکھیں میں آپ سے کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی بنی اسرائیل کی روایات ہیں انہیں اسرائیلی روایات کہتے ہیں ٹھیک یہ مسلمانوں میں رائج کیسے ہو گئیں اس طرح ہوئیں کہ جو یہودی علماء تھے یہود میں کچھ روایات سینا بہ سینا منتقل ہوتی چلی آ رہی تھیں جب وہ یہودی علماء مسلمان ہوئے تو انہوں نے وہ مسلمانوں کے اندر بیان کی اور یہ عام ہونا شروع ہو گئی ان روایات میں خود نبی کریم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے ان کو بیان کیا کرو اچھا لیکن اب علماء اسلام نے ان کی تین کیٹیگریز بنائی ہیں ایک تو یہ کہ اگر وہ اسرائیلی روایات ہماری اسلامی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہوں گی تو ان کو بیان کرنا ہی حرام ہے گنا ہے دوسرا ہمارے بالکل موافق ہیں بالکل موافق ہے اس لکھو مخالفت والی چیز نے اس کو بیان کر فرمایا کر فرمایا کہ ان کو بیان کرو ٹھیک ہے اور تیسری کے نہ مخالف ہیں نہ موافق ہیں تو ان کے بیان میں اگر حاجت ہو ضرورت ہو تو ان کے بیان میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس قسم کی روایات جیسے اب یہ اس شخص نے کہا کہ میں بال بناؤں اور یہ کروں وہ کروں یہ تو عقیدہ توحید کے اور جو اللہ تبارک و ہے کی ذات کے متعلق عقیدہ اس کے منافی روایت بالکل منافی ہیں. تو اس قسم کی روایت کو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اصول علماء اسلام نے بہت پہلے یہ دے دیا ہے کہ جو روایات ہماری اسلامی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہوں گی اس کا ہم نفی کریں گے ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ایسا کوئی نہیں آ سکتا کہ جو شخص یہ, یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بادشاہ ہے اور ایک یہاں بھنگی بیٹھا ہوا ہے بلا تمصیل اس کے میں کرس کر رہا ہوں میں کہوں یہ بادشاہ بھنگی کی طرح ہے تو یہ بادشاہ بھی توہین ہے بہت بڑی یقین کہ ہم نے ایک اعلیٰ ذات کو ادنا کے مماثل قرار دے دیا تو وہ شخص اس بے ادبی کا مرتکب ہو رہا تھا کہ ذات بار تعالیٰ کو ادنا لوگوں کے ساتھ تو تصور کرتے ہوئے وہ بال کا آنکھ کا تصور پیش کر رہا تھا تو اس کے حوصلہ افزائی تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی لہٰذا روایات اس قسم کے بیان نہیں کرنی چاہیے غلط روایات ہے یہ ٹھیک ہے بلا ایسا کوئی تصور موجود ہے نہیں موجود نہیں ٹھیک ہے ناظم شامل کرتے ہیں پروگرام میں محمد فرحان قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور یہ شرف حاصل کر رہے ہیں مفتی اعظم ہند کا کلام پیش کر رہا ہوں بخ خوشتار مجھے روزتے گما نہ نالیا ان شاء اللہ نازین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے یہاں پر اور اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں ہم دے دا پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری چائن تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب بات کر رہے تھے ہم عقیدہ توحید کی اور بالخصوص عقیدہ توحید بزاد کے حوالے سے اللہ رب العزت کی صفات کیا ہے صفات مینس خوبیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہر صفت جو ہے وہ چار خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ صفاتِ باری تعالیٰ کبھی ذاتِ باری تالہ سے جدا نہیں ہوں گی یہ لازم و ملزوم ہے ٹھیک ہے تو جس طرح ذاتِ باری تعالی قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے جس کو ازلی بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کے تمام صفات بھی ازلی ہیں صفات کو ازلی صفات کو ازلی اور قدیم کہہ دیتے ہیں تو جو چیز قدیم ہوتی ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی مخلوق کہتے ہی اس کو ہیں جو پہلے نہ ہو اس کو تخلیق کیا گیا ہو تو اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہیں یہ وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانے میں کلام الہی کو مخلوق قرار دینے کا سختی کے ساتھ انکار کیا تھا کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور اس پر آپ کو کوڑے بھی مارے گئے تھے اس زمانے میں جو بد مذہب قسم کے لوگ تھے انہوں نے سزا دی تھی تو یہ تصور عوام بہت ذہن میں رکھے پہلی بات یہ کہ ذاتے ذاتے باری تعالی کی طرح اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں اور قدیم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہ ہوں بعد میں وجود میں آئیں بلکہ وہ ہمیشہ سے ذات بادی کے ساتھ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت چار خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی نمبر ایک وہی بات کہ قدیم ہیں ہمیشہ سے ہیں نمبر دو وہ ذاتی ہیں یعنی کسی نے اللہ کو نہیں دی خود بخود اس کے پاس ہیں نمبر تین وہ لامتناہی ہے لامحدود ہیں ان کی کوئی حد آپ قائم نہیں کر سکتے کہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے دیکھنا ایک صفت ہے ارادہ فرمانا اللہ کی صفت ہے کلام اللہ کی صفت ہے پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے ان کی کوئی حقوقات متعین نہیں کر سکتے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں ان پر کبھی فنا حقوق و پذیر نہیں ہو سکتا یہ صفات کی خوبیاں ہیں جو ہمیں ماننا لازم ہے مفتی صاحب کیا کہیں گے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسماعی گرامی اللہ رب العزت کے اور اقلی صلاسلام کے اسماعیہ گرامی ایک نظر آتے ہیں ہمیں تو وہ صفات بھی ایک جیسی نظر آتی ہیں تو ان صفات کو ایک جیسا دیکھنا یہ کہیں شرک کے زمرے میں یا عقیدہ توحید کی کہیں مخالفت نظر تو نہیں آئے گی ایک کولر شامل کرتے ہیں پہلے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, علیکم, علیکم ہلو لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے جی مفتی صاحب کیا کہیں گے جی ہاں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کچھ صفت ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ٹھیک وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی اور کچھ صفت ایسی ہوتی ہیں جو خالق کے علاوہ مخلوق میں بھی ہیں ٹھیک اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ خاص ہونے کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معبود ہونا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا بے شنا تبارک وطالعہ کا قدیم ہونا یہ صفت کسی اور میں نہیں ہوگی ٹھیک کہ مخلوق میں سے کوئی قدیم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آبادی ہونا یہ صفت کسی مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی کہ وہ ہمیشہ رہے وہ کوئی بھی ہو ہاں کوئی بھی ہو ٹھیک تو یہ تو وہ صفت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے خاصہ کہتے ہیں ما یو جدو فی ولا یو جدو فی غیر ठीक ठीक جس رات میں پائے جائیں اس کے غیر میں نہ ہوں صحیح پھر کچھ صفت ایسی ہوتی ہیں جو بندے اور خالق میں مشترک ہیں اس میں پھر یہ فرق کیا جائے گا جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ تبارک بطالہ کی ہر صفت میں یہ ضروری ہے کہ یہ اس کی ذاتی ہو اور بندے میں اکتائی ہو مثال हुँ کے हुँ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے ان نہ سمیع البصیر اللہ تبارک وطالعہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے مگر وہ اپنے بندے کے لیے بھی کہتا ہے فضا اللہ سمیعم ہم نے اپنے بندے کو بھی سننے والا بصارت والا بنایا اللہ تبارک وطالعہ اسی طرح شہید ہے ان اللہ بن ان اللہ اعلیٰ کلی شعیم شہید, شہید کہ اللہ تبارک وطالیہ ہر چیز پر گواہ ہے مگر حضور کے لیے بھی فرمایا باقول رسول علیہم شہیدہ حضور بھی گواہ ہے مم. پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے فرمایا کہ ان اللہ بن ناسی لاؤف الرحیم اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر رحم کرنے والا ہے صحیح. حضور کے لیے فرمایا لقم رسول المن انفم عزیز العلیہ انی تم حریث بل ملینا روف الرحیم صحیح تو یہ اللہ کے لیے بھی صفتیں ہیں اور رسول اللہ کے لیے بھی ہیں اللہ کے لیے بھی ہے بندوں کے لیے بھی ہے مگر جب اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ذکر کرتے ہیں تو شاہ الحیت کے مطابق اور بندے کے لیے ذکر کرتے ہیں تو شان ادیت کے مطابق فرق ہوتا ہے اس کی ذاتی ہے بندوں کی عطائی ہے اس کی قدیم ہے ہمیشہ سے ہیں بندوں کی قدیم نہیں ہے اس کی محدود ہیں اس کی خوبیاں اللہ تعالیٰ کی لامحدود بندوں کی محدود ہے تو یہ فرق ہو سکتا ہے مفتی صاحب کیا کہیں گے سوال جی ہاں ماشاء بہت, بہت اچھا بیان کیا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بعض صفتیں جسے مفتی صاحب نے شاد فرمایا وہ ذاتِ باری تعالی کے ساتھ ہی خاص ہیں کچھ کا ذکر فرمایا جیسے خالق ہونا ہم کسی کو خالق نہیں کہہ سکتے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا رازق ہونا رزق دینے والا ہونا رزاق یہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے کسی اور کے ساتھ نہیں اس طرح رحمان جو صفت ہے رحمان کا مطلب ایسا مہربان کہ دنیا اور آخرت میں ایک کمال مہربانی اس کے اندر کوئی اس کا ثانی نہیں اسی لیے رحمان لفظ کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے اگر آپ صحیح. کہیں گے تو عبد الرحمان کہیں گے صحیح. اب اگر ہم مخلوق کے اندر جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا مخلوق کی طرف بھی ان صفات کو منسوب کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں تو فرق کے ساتھ ہی کرنی ہوں گی صحیح. اور وہی چار فرق ملحوظ رکھنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہماری عطائی اس کی لامحدود ہماری محدود اس کی قدیم ہماری غیر قدیم جس کو حادث بھی کہتے ہیں اور اس کی غیر فانی ہے ہماری ہر صفت پر فنا ممکن صحیح. اگر یہ چار آپ فرق نہ مانے हुم. تو پھر یہ کہ شرک متحقق ہو سکتا ہے ورنہ ان فرقوں سے کوئی صحیح مفتی صاحب کیا حکمت کیا ہے جب ہم ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں لا شریک ہے لا شریک کوئی اس کا شریک نہیں ازل سے ہے ابد تک کوئی اس کا شریک نہیں ہے اسی کو بقا ہے اور کسی کو بقا نہیں ہے سب کائنات کو سب مخلوقات کو بقا ہے سوائے اللہ کے اگر ہم ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بقا جا سب, سب کو فنا ہے صرف اللہ کو بقا ہے اگر کوئی ہم ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے صفات میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو شریک فرما رہا ہے صفات کے حوالے سے اس میں کیا حکمت نظر آتی ہے لیکن اللہ تبارک وطال کا صفت کے حوالے سے یہ بات ہوتے ہیں کہ بندوں میں وہ صفت بندوں کے اعتبار سے خالق میں خالق کے اعتبار سے بندوں کو اللہ تبارک وطالعہ نے اپنا خلیفہ بنایا <تصفيق> اللہ تبارک و تعالیٰ سلم جائے فلادی خلیفہ <تصفيق> اس کو بھی اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے <تصفيق> اب ظاہر سے باتیں بندوں کو خلیفہ بنا رہا ہے بندوں کو اختیار دے رہا ہے اس سے پوچھے گا حساب و کتاب ہوگا <تصفيق> <تصفيق> تو یہ ہمیں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ اس اعتبار سے دی گئی ہیں جو انسانی ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جس چیز کے اوپر ہم سے سوال و جواب ہوگا حساب و کتاب ہوگا یہ ساری چیزیں ہمیں نہ دی جاتی یہ تمام کے تمام احساس تو ایک پتھر اور انسان میں امتیاز تو نہ رہتا ٹھیک ہے تو بندے کو بندہ بنانے کے لیے بندے کو انسانیت کے مقام پر رکھنے کے لیے صحیح ایک ناظرین یہاں پر گفتگو جاری رہے گی ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ میں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی مفتی صاحب کیا کر میں جی یہی عرض کر رہا تھا کہ بندوں کو جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اوساف عطا کیا ہیں ارادہ ارادہ فرمایا بندے کو سمی بنانے کا تو قوت سمات عطا کی بصیر بنانے کا تو بصارت بھی عطا کی رہا اللہ تبارک و تعالی کا ان صفات سے متصف ہونا تو وہ تو ابتداء میں ہی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ کہ مانا ہی یہی ہے کہا ہی اس ذات کو جائے گا جو واجب الوجود ہو تمام خوبیوں کو جمع کرنے والی ہو تمام ایسے اوساف جس میں پائے جائیں اس کو ہم کہتے ہیں اللہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو اس لیے کہ وہ اللہ ہے تو اس لیے ساری خوبیاں اس میں ہونی چاہیے اب اس نے کچھ خوبیاں اپنے بندے کو عطا کی جیسا بنانا تھا صحیح مفتی صاحب اللہ کے لیے لفظ بھگوان یا رام استعمال کرنا یا دوسرے مذاہب والے جو اپنے معبودوں کے لیے اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے جو استعمال کرتے ہیں وہ کرنا ایشور استعمال کرنا یہ, یہ ٹھیک ہے دیکھیں اس میں شرع اصول یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو لفظ اللہ ہے یہ تو ذات بار تعالیٰ کا علم خاص ہے خاص نام بے شک اور جس طرح اللہ کی ذات یکتا ہے آپ غور فرمائیے کہ اس نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے یکتائی رکھی ہے کہ آج تک آدم علیہ السلام کے زبانے سے لے کر آج تک کسی مخلوق کا نام اللہ نے رکھا کسی نے نہیں رکھا تو اس میں تو یکتا <تصفح> ہوا دوسرا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تقریبا 99 بیان کیے گئے اور کچھ حدیثوں میں مزید بھی آئے ہیں صحیح. وہ تمام صفاتی نام بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک اب اس کے بعد ہم اگر نیا نام استعمال کرنا چاہیں مثلا اللہ کو سخی کہنا چاہیں داتا کہنا چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں ठीक. اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی زبان میں کوئی لفظ خاص اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہو اللہ کے لیے हुँ. تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں فارسی میں خدا हुँ. عربی है. میں تو نہیں ہے فارسی میں خدا ہے اللہ, اللہ کے لیے مخصوص ہے تو ہم اس کو خدا کہہ سکتے ہیں پروردگار کہنا پروردگار کہنا لیکن اب جیسے بھگوان ایشور وغیرہ ہے یہ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ تو معبودان دانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور جب ان کو آپ بولیں گے تو اس سے تصور ذات بارثالیہ کی طرف نہیں بلکہ ان چیزوں کی طرف ذہن تبادر ذہنی ہوگا ذہن منتقل ہوگا جن کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک منفی تصور ذہن میں پیدا ہونا یہ ممکن ہے لہذا اس قسم کے نام ہرگز اللہ کے لیے استعمال نہ کیا اگر دوسرے مذہب والا دوسری زبان والے کو سمجھانے کے لیے جو دوسرے مذہب والا بھی ہے اور دوسری زبان والا بھی ہے اگر فرض کرے کوئی ہندی سمجھتا ہے اور اس کے نزدیک ایشور کا تصور یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے وہ لفظ ایشور استعمال کرتا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ جو ہندی ترجمہ ہوا Uh, اس میں بھی قرآن کے ترجمے میں اللہ کے لیے لفظ ایشور استعمال کیا گیا تو اس صورت میں پھر اس کی کیسے دیکھیں دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ جب ایشور کہیں گے تو یقینی سے بات ہے جس ذات کے لیے وہ ایشور استعمال کر رہے ہیں हुँ. اس ذات کے بارے میں وہ تصور اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہمارے اسلامی تصور کو نہ جان لیں تو جب وہ ایشور کا لفظ کہیں گے یا بھگوان کا لفظ کہیں گے تو صرف وہی تصور حاصل ہوگا جو اس مقام پر بھگوان یا ایشور کسی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں اس ذات کا جو تصور ہے لہٰذا چونکہ ملکی تصور غل... اللہ کی ذات کے لیے غلط قسم کا تصور آنے کا امکان ہے لہٰذا اگر کوئی ترجمہ ہندی میں بھی کرے تو وہاں پر لفظ اللہ ہی یوز کرے یہ بہت بہتر ہے اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کرے کیونکہ اس میں گمراہی کا اس پر یہ کہنا کہ سب لاؤ اسی کے اور اس کو چاہے جس نام سے پکارو یہ جملہ بہت سننے میں آتا ہے اس کو جس نام سے پکارو وہ سنتا ہے وہ سب نام اسی کے ہیں بھگوان کہو رام کہو ایشور کہو اس بات پر یعنی مفتی صاحب کی اس بات کے تنازع میں پھر آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے اس جملے کو دیکھیں یہ جو آپ نے جملہ کہا نا سب نام اسی کے ہیں قرآن حکیم میں یہ ہے کہ وہ اللہ الاسما الحسن تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو ان اچھے ناموں میں سے تم پکار ہو اور وہ اچھے نام دیے گئے ہمیں صحیح تو یہ جملہ مطلب یہ کہ سب نام اسی کے ہیں ہم بھی کہتے ہیں لیکن اس کو پوری طرح سمجھ لیا جائے کہ وہ نام جو قرآن میں ہمیں دیے گئے اور رہا یہ مسئلہ مفتی صاحب نے وضاحت سے بتا دیا کہ لفظ اللہ کا متبادل نہیں ہے لفظ اللہ کا صحیح رہا اللہ تبارک وطالعہ کی مختلف صفات تو ان کے باقاعدہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اگر وہ پرفیکٹ ہیں تو اس کو رحصیبات بندہ جو ہے وہ اپنی زبان میں جب اللہ تعالیٰ کے اوساف کو سمجھائے گا تو اس ٹرانسلیشن کو تو لے گا صحیح صحیح اللہ تعالیٰ کے نام کو پکارنے کے لیے وہی نام بہتر ہوتا ہے اب میں ایک مثال دینا چاہوں چاہوں گا ایک کالر شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر میں خیبر خان خیبر خان افغانستان سے بات کر رہا ہوں افغانستان سے بات کر رہے ہیں پڑوسی ہوں اچھا افغانستان کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں سر میں کابل سٹی سے بات کر رہا ہوں اچھا تو کابل پورے کابل سٹی میں پروگرام دیکھا جاتا ہے یس سر سر بہت یار کے لوگ بہت شوق سے دیکھ کے سر ہم سارے جو یہاں پر جو دیکھتے ہیں جن کے گھر میں کیبل ہیں سر وہ لوگ سمجھ رہا دوسرے دن میں ٹرائی کر رہے ہیں اور اب سب دن کے بات بنایا تھا جو پر ٹرائی کرے گا تو اس کو انعام ملے گا سر لیکن فرسٹ میرا ہی فون لگ گیا ہے اچھا چلے جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا کہیے گا تھینک یو سر سر میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا فرسٹ یہ سر جو کوئی جیسے باہر جاتا ہے کوئی لڑکا بھی میری جو بہن है زمین میں وہ مجھے انوائٹ کرنا چاہتی ہے تو ایک جمین تھا وہاں پر مجھے وہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرے تو جیسے کوئی جاتے باہر لوگ لڑکی وہاں کے بڑے جو اسلام ابرنی تھے ان سے شادی کرنا چاہتے تو ان کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ اپنا نیم اپنا بس کیا نیم کی اپنا ساری مدد سے مت لیں گے تو جانچ کا جو اٹیک کرتے بہ مت نہیں کرتے یہ صحیح ہے ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا موسی صاحب سفات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جی آپ طور اس بات کے قائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے توحید پہ بات کرتے ہیں اب اس ایک کا ہم کیا میننگ لیں گے اگر کسی زبان میں کریں گے آپ اردو میں ہی کر کے دیکھ لیں ہم ریاضی کے اعتبار سے ایک لیتے ہیں جو دو کا آدھا ہو یا نصف ڈبل ہو صحیح لیکن جب ہم عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی تو وہ ریلیونٹ وادت نہیں ہوتی بن نس نہیں ہوتی ایک وہ دائگر, ایف ایف ہوتی ہے تو اسلام کے اندر جو حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذکر کی جاتی ہیں اس کے باقاعدہ معنی ہے مخصوص رہا ملاب... ایشور کا استعمال وغیرہ تو ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہے ملاب... ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر جس کو انہوں نے مختلف اسی طرح غیر طرح غیر آسمانی مذاہب میں بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جتنے معبود ہیں ان کا بھی ایک بڑا رب ہے رب الرباب اچھا تو یہ جو رب الرباب ہے جو ہر ایک مذاہب میں تصور پایا جاتا ہے وہ ایشور کا معنی بھی دیتا ہے اچھا لہٰذا مفتی صاحب نے جو ذکر کیا اشور کے تو مابود مابود ہے ہندی میں اس کو تو یہ جو مفتی صاحب نے ذکر کیا بالکل درست ہے کہ ہم جو نام قرآن حدیث میں ہمیں دیے گئے ہیں اس کے باقاعدہ اس کے اوپر شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے تفصیلات بتائی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک بطالہ کے اس نام کے پیچھے کیا عقیدہ ہے کیا تصور ہے کیا میننگس ہیں اس لفظ سے باقاعدہ ہم آگے چلتے ہیں مفتی صاحب اگر یہ کہیں کہ خالق اللہ خالق ہے یقیناً سب کا اس پر ایبان ہے یقین ہے اور ماں جو ہے وہ چھوٹی خالق ہے اگر یہ جملہ کہ میں نے ایک سنا ہے ایک, ایک عالم سے یہ بات سنی ہے نہیں خالق کا جو لفظ ہے نا یہ آ, نہیں استعمال کرنا چاہیے کسی غیر خالق کے لیے ہاں موجید کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور موت ایجاد, موت ایجاد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں وہ ایجاد کیا ماں جو ہے وہ خالق نہیں ہے خالق تو اللہ تعالی ہے ماں اگر تخلیق کرنے پر قدرت رکھتی تو لڑکے ہی پیدا ہوتے لڑکی پیدا ہی نہ ہوتی تو حقیقتاً وہ خالق نہیں ہے اس کی طرف کے طرح چھوٹا خالق کہنا یہ مناسب نہیں مناسب, ہے. مناسب نہیں ہے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں بہت ساری کنفیوژنس اس حوالے سے کلیئر ہو رہی ہیں اور جس اس طرح سے یہ بحث آگے بڑھتی جا رہی ہے اب ہم شرک کے حوالوں سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہاں تسلیم بھائی میں ناصر رازی پور یو پی شہر انڈیا سے بول ہوں جی ناصر صاحب جی سب پہلے تسلیم بھائی آپ کو سلام مفتی اکمل صاحب کو اور جو بھی ارض بیٹھے ان کو بہت بہت سلام وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سیٹ دے اور آپ کو اتنا اچھا پروگرام پھر کی کاروائی کو بھی بہت شکریہ ہماری طرف سے بہت خوش آمدید جی پروگرام ہم لوگ دیکھتے ہیں اس سے اچھی اچھی معلومات حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ للہ اس کا ریگولر دیکھتا ہوں میں اس کو ریگولر دیکھتا ہوں ماشاء اللہ اور آپ کی جانب سے میں یہ بھی کہوں گا دعاؤں میں آپ ہم لوگ کو شامل کریں گے انشاء اللہ اور ہماری وائف بھی لاہور سے تعلق رکھتی ہے سیما جو آپ کو کر رہی ہے اچھا جی کہیے میرا سوال تھا یہ پہلا تو تھا کہ فصل کو رام دیکھ رہا تھا تو اس نے انگوٹھی کے بارے میں ذکر تھا کہ انگوٹھی جو ہونی چاہیے وہ چاندی کی ہو بہت زیادہ وزنی نہ ہو हुँ. اس نے نگ لگے ہوئے وہ دن جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے دالمن وہ انگوٹھی جو